اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرّحیم وواد نام موسا ثلاثینتم و عطمم ناحاب عاشرین فتم کاتربی عربعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آٹھ واقعات کا جو تذکرہ ہونا ہے یہ پانچواں واقعہ ہے جب دریا سے پار اتر کے اور ہلاکت فرعون کے بعد انہیں تو عطا کرنے کے لیے دور پہ بلایا گیا ہم نے وعدہ کیا موسا سے تیس راتوں کا اور ہم نے پورا کیا ان کو سات دس کے پس پورا ہو گیا وعدہ میکات مدت اس کے رب کی چالیس راتیں وکالہ موسا لقی ہے اور حضرت موسیٰ نے کہا اپنے بھائی سے ہارون سے یعنی کوہ طور پر جاتے ہوئے فی قومی میرا جانشین رہے میری قوم میں و اصلے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا ولا ولاطتب صبیل المفصین اور مفسدین کے راستے پر نہ چلنا ولما جا اموسالمی کاتن اور جب آئے موسا ہمارے وعدے پر وکلّہ ربو اور کلام کیا ان سے ان کے رب نے کالا حضرت موسا نے کہا رب اے میرے رب آرے نی دکھا مجھے انظر علی کا کہ ایک نظر دیکھ لوں تیری طرف یعنی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں اپنا دیدار کرا دے قال النترا اللہ نے فرمایا ہرگز تو مجھے نہیں دیکھ سکتا یعنی فت دنیا ولاکن لیکن انظر ذر الجبل دیکھ پہاڑ کی طرف ہم اس پر تجلی ڈالتے ہیں انس تقررہ مکان پھر اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ یعنی پہاڑ نے تجلی برداشت کر لی فصو فترانی تو, تو بھی مجھے دیکھ لے گا فلما تجلّہ رب ہو پھر جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف یا دکن کر دیا اس کو ریزا ریزہ و خرموں سا اور گر پڑے منہ بے ہوش ہو کر یہ منظر بھی ان سے برداشت نہ ہوا فلماں افاقہ پھر جب افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے کالا تو کہنے لگے صبح نہ کا پاک ہے اس سے کہ تیرا کوئی مثل ہو اور دیگر اشیا کی طرح تو نظر آئے یا صبح کا بے عنا کا لاترا فت دنیا بحر محیط توب تو الئی کا میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں و عانا اولمنین اور میں پہلا مومن ہوں بے عظمت کا و کا تیری عظمت کا تیرے جلال کا او بے انح لا یارا کا احادن اور اس بات کا کہ تجھے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا یا انا اولمومنین اے من حاضل امت السلت ولیحہ جس امت کی طرف میں بھیجا گیا ہوں اس امت کی نسبت سے میں پہلا مومن ہوں کال یا موسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا اور یہ آرزو اللہ کو دیکھنے کی پوری نہ ہوئی اب اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ آپ پر میرے دوسرے انعامات کیا کم ہیں اللہ نے کہا اے موسا میں نے تجھے چن لیا لوگوں پر میرے سالاتی اپنے پیغام پہنچانے کے لیے وب اور اپنے کلام کرنے کے لیے بغیر واسطہ جبریل کے میں نے تجھ سے کلام کیا فخذ ما آتی تو کا پس پکڑ جو کچھ ہم تجھے دے رہے ہیں بقب من شاکرین اور رہ شکر کرنے والوں میں سے وکتب نا فل الواہ اور ہم نے لکھ دیا تھا تختیوں پر الح سے مراد طورات ہے جی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور ہم نے لکھ دیا تھا اس موسہ کے لیے تختیوں میں من کل معذہ تن ہر قسم کی نصیحت و تفصیل کلِ شعی اور ہر چیز کا بیان یہ من کل شعی ام معذہ تن و لکل شیئن اس کو ذرا نوٹ کریں جی یہاں کل کا کیا میں ہے یہی میں ہے کہ دنیا جہان کی ہر نصیحت ہر چیز کا بیان یعنی اس میں انجیل بھی موجود تھی اس میں قرآن بھی موجود تھا یہ معنی ہو سکتا ہے کوئی ذی عقل آدمی یہ مانا کر سکتا ہے مفسرین نے لکھا من کل یوہ یحتاجون علیہ من الحلال والحرام اے من ضروریات دینہم تو قرآن کے بارے میں بھی یہاں تفصیل لک الِ شعین طبیانن لِک جہاں کہیں آیا ہے وہاں بھی ہر ہر چیز مراد نہیں ہو سکتی بخض ہاب قوت پس پکڑ اس کو قوت سے اور حکم دے اپنی قوم کو یا خضو بحسنیہ کہ وہ پکڑیں اس کے بہترین احکام کو سعوری کم دار الفاسقین میں انقریب دکھاؤں گا تمہیں فاسقین کا گھر بعض مفسرین نے دار الفاسقین سے مراد لیا منازل آد سمود قوم لوت جو بستیاں ہلاک ہو گئی تھیں کچھ لوگوں نے یہاں سے مراد لیا فلسطین شام جہاں ان کے دشمن اعمال کا قابض تھے فن آیاتی ترہیب ہے جی میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں یہ ادخال علاحی ہے جی اور بنی اسرائیل کو تکبر سے اناس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو یہ کام میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں نا حق وہیں رو کل آیتن اور اگر وہ دیکھ لیں ساری نشانیاں لایو منوبا تو وہ ان کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے وہیں یرو سبیلا رشت اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ لا یت تخذو و سبیلہ تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے ہٹ دھرم میں انادی ہیں ضدی ہیں وہ اور اگر وہ دیکھ لیں راستہ گمراہی کا ید تخذو و سبیلہ تو اس گمراہی والے راستے کو وہ اپنا راستہ بنا لیں گے یہ یعنی یہ کجروی یہ ضد اور اناد یہ کجروی اس لیے کہ انہوں نے تقذیب کی ہماری آیتوں کی وہ قانوان ہا اور وہ اس سے بے خبر اور غافر رہے ولدین قبوب آیات نا تخویف اخرویا جن لوگوں نے تقزیب کی ہماری آیتوں کی ولکا الخرت اور آخرت کی ملاقات کی تقزیب کی قیامت نہیں آئے گی ان کے اعمال برباد ہو گئے حال ججزون علّہ مانو یا ملون ان کو نہیں بدلا دیا جائے گا مگر جو کچھ وہ عمل کرتے تھے و تخذا قوم موسام باد ہی ادھر حضرت موسٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا کہ انہیں تورات عطا کی جائے اور ادھر سامری نے ایک بچڑا بنا کے قوم کو اس کی پوجا پاٹ پہ لگا دیا آپ نے صورت میں اس کی تفصیل پڑھ لی ہے جی اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے من بعد ہی ان کے بعد یعنی موسا کے طور پر چلے جانے کے بعد من ہولیم ان کے زیوروں سے یا اپنے زیوروں سے اجلن بچڑا جسدن جو محض ایک مجسمہ تھا دھاڑک لہو خوارن اس کے لیے گائے کی آواز تھی اس نے زیوروں کو پگھلا کے ایک بچڑا بنایا اور اس میں اس طرح سوراخ رکھے فنکار آدمی تھا چالاک آدمی تھا اس طرح سوراخ رکھے کہ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی اور دوسری طرف سے ہوا خارج ہوتی تو بچھڑے کی آواز پیدا ہو جاتی آج کل تو ترقی کا زمانہ ہے بازار میں آپ کو ایسے کھلونے ملیں گے کتے کی آواز بلی کی آواز شیر کی آواز کئی کھلونے وہی آواز نکلتی اس نے اس زمانے میں یہ کام کر دیا کہ ایسی فنکاری اس نے کی کہ وہ ایک مجسمہ تھا دھڑ تھا اس میں سے گائے کی آواز آتی تھی علم یا رو یہ ادخال علائی ہے جی اتخذو زو آگے پھر بات چل رہی ہے وہی یہ درمیان میں اللہ نے اپنی بات کی علم یا کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان لا یو کہ وہ بچڑا ان سے باتیں نہیں کرتا ولا یادیم سبیلا اور نہ انہیں رستے کی ہدایت کرتا ہے اسے انہوں نے معبود بنا لیا اتو ہو بنا لیا انہوں نے اس کو الہن بنا لیا انہوں نے بچڑے کو معبود و ظالمین اور وہ ظالم تھے ولما سوق تفیع ائی دِی ہم سوق یہ انتہائی ندامت سے کنایا ہے جی عرب کے لوگ نادم متحیر پریشان بندے کے لیے کہتے ہیں قد سوق تفیع یدی ہی کرتبی تو یہ کن ہے میں نہ کیا ہوگا جب وہ نادم ہو گئے جو بچھڑے کے پجاری تھے جب وہ سخت پریشان ہوئے پشیمان ہوئے وراؤ ان کا انہوں نے سمجھا کہ وہ بھٹک گئے وہ بہہ گئے مسنو الہ کیسے ہو سکتا ہے جسے بنایا گیا ہو صحیح جو ترتیب ہے نا جس جی واقعہ کی وہ آپ نے صورت تاحا میں پڑھی ہے یہ پشیمان اس وقت نہیں ہوئے نادم ہونے کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسا نے بچھڑے کی راکھ اڑا دی تو ترتیب صحیح کیا ہے وہ صورتحا میں سب سے پہلے قوم کو ملامت کی آگے آ بھی رہا ہے فہ راجا ہی, ہی غزبانہ آصفا پھر ہارون کی طرف متوجہ ہوئے کہ میں جو تجھے چھوڑ کے گیا تھا تو نے کیا, کیا حقیقت حال جب حضرت موس علیہ اسلام کو پتا چلی تو پھر سامری سے کہا ما خطبوں کا یا سامریو پھر اس بچڑے کو جلایا تو بنی اسرائیل نادم ہوئے یہ صحیح ترتیب ہے جی صور میں اور جب وہ سخت پشمان ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ وہ بہگ گئے تو وہ کہنے لگے لَََ علم یرب نا اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہیں کرے گا اور ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا لنکون مِنَ القاصرین تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ولما رجا موسا علاقوں میں چھٹا واقع جی حضرت موسا علیہ السلام کو تور سے واپسی پر اللہ نے انہیں تور پہ بتا دیا تھا کہ تیری قوم پیچھے کیا کر رہی ہے تو واپس آ کے انہوں نے دیکھا کہ وہ بچڑے کے گردا گرد ناچ رہے ہیں لوگ اور اس کو پوج رہے ہیں بھگڑے ڈال رہے ہیں اور کہنے لگے الہ تو یہ ہے موسا کہاں چلے گئے تو ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں چالیس سال کی بندے کی محنت ہو اور جو قوم بنائی اس نے چالیس دنوں میں اس ساری محنت پہ پانی پھیر دیا اور ایک بے جان بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا حضرت موسا کو کتنی ذہنی کوفت پہنچی ہو اللہ وقت کتنے پشیمان اور پریشان ہوئے ہوں ولما رجا موسا علاقوں میں جب لوٹے موسا اپنی قوم کی طرف غزبانہ غصے میں بھرے ہوئے آصف فن افسردہ کہا بے خلف تمنی تم نے بڑی بری جانشینی کی ہے ممبادی میرے بعد یہی کچھ کرنا تھا تم نے آجل تم امرا ربکم کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم سے یعنی اس سے پہلے کہ اللہ بتائے کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے تم نے خود عبادت کا طریقہ ایجاد کر لیا وہ الکل الواہ اور ڈال دیں وہ تختیاں یہ القاع مہاصورت عنہ جی اصل بات یہ تھی کہ دینی حمیت توحید کی غیرت کی وجہ سے غصے کی شدت میں بے بس ہو گئے اور ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے القا کا معنی کیا اے واضح بے سراتم جلدی سے انہیں رکھ دیا وہ آخاذہ بے رس اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو یجر لہیے اسے کھینچتے تھے اپنی طرف یہ بڑے بھائی ہیں اور عمر میں تین سال حضرت موسا سے بڑے ہیں حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں لکھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اسے کھینچا لیکن اللہ نے اس بات پہ حضرت موسا کو زجر نہیں کی کہ تم نے یہ کیا کیا پیغمبر ہے بڑا بھائی ہے ماں انہوں زاجارا محمد ان من ہو جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے بہت ہلکی بات پر تنبی کر دی جب ایک نابینا آیا اور آپ نے منہ پھیر لیا اللہ نے کہا آبا صاحب انجا ما تو حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں بل شرک و توحید و احب الشیا حضرت موسا نے جو کچھ کیا یہ توحید کے معاملے میں کیا شرک کے معاملے میں انہیں غصہ آ گیا اور توحید اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اس لیے اللہ نے حضرت موسا کو کچھ نہیں کہا لبنا نماں ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے سکے بھائی تھے جی ماں کی طرف نسبت کی شفقت کے لیے اے میرے ماں جائے ان القوم بے شک یہ جو لوگ ہیں نا استضعفونی انہوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا و کادو نہیں اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے میرا کوئی قصور نہیں ہے فلاںت بھی الادا تو خوش نہ کر مجھ پر دشمنوں کو ولا تجالنی مالکو م ظالمین اور مجھے ظالم قوموں کے ساتھ نہ ملا میں نے اپنی تائی کوشش کی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سمجھ آ گئی یقین ہو گیا کہ ہارون بے قصور ہیں تو کہا اے رب میرے رب اغفر فرلی مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی معاف کر دے داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں وانتا ارحم الرحمین انََََََََََ لذینت تخذ الجلا اے کل ہم نے کہا کلنا نہ لموسا بے شک جن لوگوں نے بنایا بچڑے کو معوت سالحم غذب میں ربہم پہنچے گا ان کو غصہ ان کے رب کی طرف سے فل آخرت آخرت میں و ذلت الف الحیات دنیا اور انہیں پہنچے گی رسوائی دنیا کی زندگی میں وہ قزالِ کنزل اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو الزین کالو حاضہ الٰٰ کم و الاح موسا یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت سے توبہ نہیں کی بلکہ اس کی عبادت پر قائم رہے ان کے لیے یہ سزا ہے کیوں آگے آ رہا ہے ولزین عامل السّیا سمہ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو بچھڑے کی عبادت پر قائم رہے توبہ نہیں کی و لذیذ عامل اور جن لوگوں نے عمل کیے برے جن میں بچڑے کی عبادت بھی شامل ہے سمتابو پھر توبہ کر لی ممباد ہا ممباد سیات و آمن اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا یقین لائے ان ربہ کا ممبادہ ممبادیہ ممباد توبہ بے شک تیرا رب اس توبہ کے بعد بخشنے والا مہربان ولما ساکاتہ ام موسل اور جب تھم گیا ساکتا ساکانہ جب تھم گیا حضرت موسا کا غصہ آ قضل تو اٹھا لیں تختیاں وہ تورات کی تختیاں وفی فی تع اور ان کی تحریر میں نسخہ ایل مکتوفیہ نسخہ ال مکتوفیہ جو کچھ اس میں لکھا گیا تھا اس میں ہدایت تھی رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو وہ قوم کے سامنے پیش کی کہ یہ اللہ نے آکام بھیجے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اس پر عمل کرو وقت رمو سا کہو سبی نرج الن ساتواں واقع مفسرین نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں جی یہ جو ستر بندے چنے گئے طور پہ لائے گئے تو کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ بچھڑے کی عبادت سے توبہ کے لیے لائے گئے یعنی بچھڑے کی عبادت کا عذر پیش کریں معافی مانگیں اور کچھ مفسرین نے کہا اور یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہو رہا ہے پہلے پارے میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ جب تورات لائی گئی اور ان کو دی گئی تو انہوں نے کہا یہ تو احکام بڑے سخت ہیں اللہ اتنا رحمان ہے رحیم ہے مہربان ہے اور اتنے سخت احکام ہیں یہ اللہ کے احکام نہیں ہو سکتے ہم تو تب مانیں گے جب اللہ بول کے کہے کہ یہ میرے آکام اس کے لیے ان 70 بندوں کو تور پہ لایا گیا اللہ نے فرمایا لیا میں بول کے بتا دیتا ہوں اور چنے موسا نے اپنی قوم سے ستر آدمی لے کاتے نا ہمارے وعدے ملاقات کے لیے میکات فلم آخاذات مرجفا پھر جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے یہ کب پکڑا جب اللہ نے بول کے کہا کہ یہ میری کتاب ہے تو وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کہ کون بول رہا ہے ہم تو تب مانیں گے جب اللہ سامنے آ کر کہے یہ تھی ہٹ دھرمی کی انتہا حجت بازی حرام زدگی کی انتہا تھی یہ اس وقت زمین لرزنے لگ گئی کالا حضرت نے کا رب میرے رب لو شیتا اگر تو چاہتا آ لگتا ہوں ان کو ہلاک کر دیتا من قبل اس سے پہلے وہی یا اور مجھے بھی مولا اگر موت دینی تھی تو پھر فرعون کے ہاتھ سے دے دینی تھی سمندر میں ڈبو دینا تھا میں انہیں لے کے آیا ہوں ستر سردار ہیں اپنی قوم کے اور یہ یہاں مر جائیں گے اتولی کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا بما فعال صفہا مننا اس کام پر جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا استفام بمانا یا ہے جی انکار ایسا نہ کر ای لا تفال یا اللہ ایسا نہ کر انہیں اللہ فتنہ تو کر نہیں ہے وہ مگر تیری آزمائش ہے اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے بچڑے کا بولنا یہ تیری آزمائش ہے یا الرجفہ یہ زلزلہ یہ تیری آزمائش ہے تو ذل بہا اس کے ذریعے تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو ہمارا کار ساز ہے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر دے تو بہترین بخشنے والا ہے وقت لنا فی حاض دنیا حضرت موسا کی دعا جاری ہے جی وقت لنا فی حاظ دنیا اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی و فل اور آخرت میں بھی بھلائی انا ہدنا الیک کا یہ بھلائی دنیا اور آخرت میں کیوں لکھ دے اس لیے کہ ہم متوجہ ہو گئے ہیں تیری طرف بدنا رجا نا توبہ کے معنی میں جی. ہم نے رجوع کیا تیری طرف شاہ عبد القادر صاحب نے مینا کیا حضرت شاہ علی اللہ نے بھی یہی معنیٰ کیا جی رجوع کیا ہم نے تیری طرف تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر کالا اللہ نے کہا میرا عذاب اسی بھی من اشاؤ میں پہنچاؤں گا میں ڈالوں گا وہ عذاب جس پر میں چاہوں گا وہ رحمتی وسیعت کلّہ اور میری رحمت وسیع ہے ہر چیز سے ہر مستحق کو شامل ہے ہر ہر بندے کو میری رحمت شامل ہے یہ مراد نہیں ہے جی میری رحمت سب سے وسیع ہے بڑی ہے فساک تو بہا سین تاکید کے لیے حاضمیر راج بسو رحمت ہے یقیناً میں یہ رحمت لکھ دوں گا یقیناً میں یہ رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں شرک سے اور معاصی سے وہ یوں تو اور دیتے ہیں زکات یہاں صرف زکوٰۃ کا ذکر کیا جی نہ نماز کا ذکر کیا یہ اس لیے کیا کہ یہود لوگوں کا مال ان کے علما گدی نشین کھاتے تھے مگر خود زکوات نہیں دیتے تھے اس لیے زکوات کا ذکر کیا جی اور جو لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان رکھتے الزین یت تب رسول نبی رحمت الہی کے کون لوگ مستحق ہیں اس کو بیان کیا جا رہا ہے جی پیچھے للزین یتکون یوتو ن زکات و لذین تو اب فرمایا کہ یہودی اس وقت تک رحمت الہی کے مستحق نہیں بنیں گے جب تک آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی ہے المی امی ہے یج دہو مکتوبن جس نبی کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں جس نبی کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں اس کی نشانیاں ہیں اس کی علامتیں ہیں اس کے اوصاف ہیں امرحم بالمعروف حکم دیتا ہے وہ نبی ان کو نیکی کا روکتا ہے برائی سے حلال کرتا ہے ان کے لیے عطیبات ستری چیزیں یعنی تاریمات العباد برم و علیم القبائش حرام کرتا ہے ان پر ناپاک گندی چیزیں غیر اللہ کی نیازیں قدم و المیتا ولاحم الخنزیر و ماحلہ بھی لیر اللہ حلال و حرام کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مجازن ہے جی کیونکہ حلت و حرمت کے عام مبین بیان کرنے والے ہیں کبھی کبھی فعل مطلق بولا جاتا ہے اور مراد اس سے ہوتا ہے اظہار نہ ابراہیم ہرر مکاتا اے از ہرا ہر متا ہو یزاوان ہوں وہ نبی ہٹاتا ہے ان سے ان کے بوجھ بوجھ سے مراد کیا ہے وہ مشکل ترین آکام جو ان پر فرض کیے گئے تھے ول اغلال اور سختیاں شدائے شدائے احکام شاکہ مراد ہیں جی جو دین میں مقصود نہیں تھے لیکن بنی اسرائیل پر بطور سزا لازم کر دیے گئے کپڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹ دو مالے غنیمت آسمان سے آگ آئے گی اچک کے لے جائے گی ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے ہو اتار دے گا ان سے ان کے بوجھ اور سختیاں اللہ کانت علیہم جو ان پر ہیں یا مانا کرو جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں امی ارسول نبی الامی ماں والا رول معنی نے یہ مانا کیا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ پڑھ نہیں سکتا اسی طرح آپ بھی پڑھ نہیں سکتے بیر محیط نے کہا یہ نسبت ہے الا ام القرا وحی مکہ اس نسبت سے امی کہا گیا بنی اسرائیل بنو اسماعیل کو امیین کہتے تھے اس لیے کہ ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا الرسول رسول نبی اس میں علماء نے کچھ فرق کی ہیں جی اررسول نبی ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا ایک فرق یہ کیا لیکن یہ ایک فرق کوئی دل نہیں لگتا ایک فرق یہ کیا گیا کہ نبی صرف بشر کے لیے مخصوص ہے اور رسول ملائکہ کے لیے بھی عام ہے آنا رسول اور ربک جبریل نے کہا تھا میں تیرے رب کا رسول ہوں تو فرشتوں کے لیے بھی اطلاق ہو سکتا ہے اس طرح علماء نے کئی فرق کیے ہیں نبی میں رسول میں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں رسول میں اور ان نبی میں کوئی فرق نہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول ہوتا ہے تو پھر دو لفظ کیوں بولے جاتے ہیں ایک وقت میں اس کو رسول کہا گیا ایک وقت میں النبی نبی کہا گیا جیسے یہاں ہے الزین یتن الرسول رسول تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب اللہ سے آکام لیتا ہے نا تو رسول ہوتا ہے جب اللہ سے آکام لیے وہی اتری تو یہ رسول ہے وہی احکام جب قوم کو پہنچاتا ہے تو پھر نبی ہوتا ہے فلزی نعمنو بھی پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی کے ساتھ وہ اور اس کی حمایت کی وہ اور اس کی مدد کی ازا کا ایک منع تعظیم کبھی جی وکا روح ہو اور پیروی کی اس نور کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا قرآن جی الاء کا حم المفلحون یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے کولیا الناس وہ نبی امی جس کی صفات حضرت موسا نے بیان کی وہ نبی کون ہے تو اب نبی اکرم وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ وہ نبی میں ہوں پھر یہ بتائیں مجھے بھیجنے والا کون ہے میرے پیغمبر کے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف یہ ہے جی ختم نبوت کی بڑی دلیل جی ہر قوم ایک ہر نبی ایک علاقے قوم برادری کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لوگوں کے لیے الزی لہو ملک السماوات میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں کیوں یوی و یمیت وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے مالک بھی وہی ہے موئی بھی وہی ہے ممیت بھی وہی ہے تو پھر اس کائنات کا الہ اور معبود بھی صرف وہی ہے ف آمنو اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے جس نبی کے لیے موسا نے بشارت دی نبی نے اعلان کیا بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی ہے امی اللہ زی جو نبی خود ایمان رکھتا ہے جو نبی خود ایمان رکھتا ہے اللہ پر وکلمات ہی اور اس کے تمام کلمات مات پر احکام مراد ہیں کتابیں بھی ہو سکتی و تب ہو ایمان بھی لے آؤ اس نبی کی پیر بھی, بھی کرو لال لکم تحت تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تو ان کو میں امتن سب ایک جیسے نہیں ہیں حضرت موسا کی قوم میں بھی اچھے اچھے لوگ ہوئے اور حضرت موسا کی قوم میں امتن ایک گروہ یادون بالحق جو راہ بتاتے ہیں حق کے ساتھ وہ بھی اور اسی کے ساتھ عدل بھی کرتے وکتہ ہوں آٹھواں واقع جی. حضرت موسا کے واقعات میں سے آٹھواں واقع ہے جی. اس میں بنی اسرائیل کو اپنے احسان اور اپنے انعامات اللہ یاد دلا رہے ہیں جی. یا یوں کہہ لیں جو لوگ میرے آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے وہ غور کریں کہ ان کے آباؤ و اجداد پر ہم نے کتنے انعامات کیے تھے کتنے احسان کیے تھے ہم نے ان پر اور ہم نے تقسیم کر دیا ہم نے تقسیم کر دیا بنی اسرائیل کو بحران جماعتوں میں بارہ قبیلوں میں اسباطً قبیلے عمام الگ الگ قومیں <تصفح> یعنی ان کے بارہ قبیلے تھے واؤ نا موسا اور ہم نے حکم بھیجا موسا کی طرف عزستاہو قوم ہو جب پانی مانگا تھا موسا سے اس کی قوم نے یہ اس میدان کا واقعہ ہے جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا کیا حکم بھیجا نذر کہ مار اپنی لاٹھی پتھر پر فن باجاست پھر پھوٹ نکلے فن فجرت پھر پھوٹ نکلے اس میں سے بارہ چشمے قبیلے جو بارہ تھے کد عالم کلو سے جان لیا ہر قبیلے نے اپنی گھاٹ کو مشرب پانی پینے کی جگہ وضلیہ ملغمام اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا اس میدان میں جہاں کوئی سایہ نہیں تھا وہ انزل نلیہ المنا اور ہم نے اتارا ان پر من اور سلوا اس کی ساری تفصیل پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کلو جی اے کل ہم نے کہا کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں وہ ماضل انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے حیث و سالو جب وہ مانگنے لگے البکلو سبزیاں تھوم لہسن من اور سلوہ کی جگہ اپنے آپ پر انہوں نے زیادتی کی یا جب وہ من سلوہ کا ذخیرہ بنانے لگے ویزا کی للاؤں اور جب ان سے کہا گیا یہ انعامات یاد دلائے چی جی انعامات کے بعد بنی اسرائیل کی کجروی اور بنی اسرائیل کی سرکشی اس کا تذکرہ ہو رہا جی اور جب کہا گیا ان سے اس کو نوح حاضر کریا آباد ہو جاؤ اس بستی میں الکریا بیت المقدس یہ کب کہا گیا حضرت موسا کا انتقال ہو گیا بنی اسرائیل کے وہ بڑے بوڑھے سارے مر گئے یوشا بن نون ان کو پیغمبری ملی اور ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے ملک کے شام فتح کر لیا تو اللہ نے حکم دیا جاؤ بسو اس میں بلو منا اور کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو وکول اور کہو ہتہ تناہ تن شکریہ لسانی ہے جی ہمارا سوال ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے بدخل البابا شکریہ بدنی اچ جی اور داخل ہو جاؤ دروازے میں بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ مراد اچ جی سجدہ کرتے ہوئے ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو فبد اللہ نظ المن پس تبدیل کر دیا ظالموں نے قول بات کو غیر اللہ کی لَ سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی حتت ان کی جگہ ہندت ان کہنے لگے ہمارا مسئلہ گندہ میں اور بجائے سجدہ کرنے کے اکڑتے ہوئے داخل ارسلنا علیہم رجزن پھر ہم نے بھیجا ان پر عذاب السماء آسمان سے رجزن تعاون جی تعاون کی بیماری بما کا نو یزل بدلہ ان کی زیادتیوں کا بدلہ ان کی شرارتوں کا بس الحم انل کریتلتی تخویف دنیاوی ہے جی قصس کے اختتام پر حضرت موسا علیہ السلام کے قصے میں آٹھ واقعات بیان ہو چکے جی اس کے اختتام پر تخویف دنیاویہ پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں کانت حاضرت البہرے جو دریا کے کنارے پہ آباد تھی اہلا الا بستی کا نام ہے رول مانی نے لکھا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے پوچھ ان سے یعنی یہ بنی اسرائیل کے جو علماء ہیں مدینے میں رہتے ہیں انہیں اچھی طرح پتہ ہے پوچھ ان سے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پہ تھی زیادونفتے جب ان لوگوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے حکم میں فی تعظیم اس سبتے عزتاطیم ہی تانو جب آ جاتی تھیں مچھلیاں یوم سب ہفتے کے دن شرعان پانی کے اوپر ظاہر تن الماء ہفتے کے دن ساری مچھلیاں پانی کے اوپر ہے اور ان کو حکم ہے کہ شکار نہیں کرنا ویوم اللہ یسبتون اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا لاتیم تو نہیں آتی تھیں کزال کا نبلوم یوں ہم نے ان کو آزمایا بے ماں کانو یف اس واسطے کے وہ فاسق تھے نافرمان تھے تو انہوں نے ہیلا کیا کہ اس دریا سے انہوں نے نالے بنائے نالے بنا کے ادھر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تو ہفتے کے دن مچھلیاں ان نالوں کے ذریعے حوضوں میں گر جاتی یہ اتوار کو پکڑ لیتی اور انہیں جب کہا جاتا کہ یہ کیا کیا تو کیا ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا ہم نے تو اتوار کو مچھلیوں کا شکار کیا اتوار کو پکڑیاں ہم نے مچھلیاں بحض کالت امتمن ہوں اور جب کہنے لگا ایک گروہ ان میں سے کن کو کہنے لگا جو روکتے تھے منع کرتے تھے او یہ کام نہ کرو یہ ہیلہ سازی نہ کرو یہ بے ایمانی نہ کرو تو ایک گروہ تھا جو سمجھا سمجھا کے نہ تنگ آ کے چپ ہو گیا تھا کہ یہ نہیں مانتے یہ بڑے خبیص لوگ ہیں تو وہ منع کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے لمتوں کومن کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو یہ کہنے والے کون ہیں جو مایوس ہو گئے تھے اللہ مولکم اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے یا اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے عذاب شدید تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ یہ جو مرنا چاہتے ہیں کیوں روکتے ہو ان کو کالو تو روکنے والے کہتے معذرتن الا رب الزام اتارنے کی غرض سے تمہارے رب کے آگے تو تین گروہ ہو گئے جی ایک گروہ وہ جو شکار کر رہے ہیں ایک گروہ وہ جو روک رہے ہیں ایک گروہ وہ جو چپ کر گئے ہیں سمجھا سمجھا کے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ بڑے خبیص لوگ ہیں بڑے ہٹ دھرم ہیں یہ نہیں سمجھتے تین گروہ کچھ مفسرین کا کہ نہیں دو گروہ ہیں ایک شکار کرنے والے ایک روکنے والے یہ جو اس کالت امت امن ہم لمت آزون یہ وہی وہ ہیں شکار کرنے والے وہ روکنے والوں کو کہتے تھے اللہ نے ہمیں عذابی دینا ہے نا ہلاک ہی کرنا ہے نا تو تم ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو فلما ما نسو معذوق کے پھر جب وہ بھول گئے اس بات کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی جو سمجھائی گئی تھی کہ ہیلا سازی چھوڑ دو انجئی نل ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے ان کو ہم نے بچا لیا وا خزن الزینہ اور ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا بے عذابن بعصن سخت عذاب میں اس کا آگے ذکر آ رہا ہے بے ماکانو یف سکون اس بات کے کہ وہ فاسق تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو چپ کر گیا تھا گرو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ خاموش ہو گئے کہ مجھے اس معاملے میں کوئی پتہ نہیں حضرت اکرما نے کہا کہ انہیں ہلاک نہیں کیا گیا جو چپ کر گئے تھے اور مبلغین کو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مرنا چاہتے ہیں ہلاک ہونا چاہتے ہیں انہیں مرنے دو نصیحت کر کر کے ہم تھک گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت اکرما کی بات کی تائید کی کہ یہ جو خاموش ہو گیا تھا گروہ انہیں بھی اللہ نے بچا لیا ہلاک صرف انہیں کیا جو ظالم تھے ان میں سے فلماں پھر جب وہ بڑھنے لگے ماں ن ہوں انہوں انو انہو ان کاموں میں جن سے ان کو روکا جا رہا تھا یہی ہفتے کا شکار اس میں وہ آگے بڑھنے لگے کل نہ ہم نے ان سے کہا کون کرادہ ہو جاؤ بندر خاصین زلیل ہم نے ان کی شکلیں مسخ کر دی مسخ حقیقی ہے جی تین دن کے بعد یہ سارے مر گئے تھے وحز تازانہ ربک تخویف دنیا بیا پیچھے تخویف دنیا بیا کا ایک نمونہ بتایا وحز تازانہ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہار جب تیرے رب نے آگاہ کر دیا تھا کس طرح بذریع انبیاء بذری انبیاء جب تیرے رب نے آگاہ کر دیا تھا لب آ سننا کہ مسلط کر دے گا ان یہودیوں پر قیامت کے دن تک میں یسو مہم جو چکھائیں گے ان کو برا عذاب یہ اللہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے حق سے اعراض کیا میرے نبیوں کی بات کو نہ مانا تو ہم تم پر ظالم تو ہم تم پر ایسے لوگ مسلط کریں گے جو تمہیں مزہ چکھائیں گے حضرت سلیمان بخت نصر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے بنو و نذیر کو جلاوطنی وطنی گئی اور بنو و قریضہ مارے گئے پھر خیبر میں پھر حضرت فاروق اعظم کی ہاتھوں ہر جگہ ضلع تو خواری کے ساتھ نکالے گئے لسّا لا ل صن اللہ مسلط کرے گا ان پر حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماہ زندگی مراد ہے ہمیشہ ماہ زندگی گزاریں گے و اناؤل غفور الرحیم و کتا نا فل پھر ایسا ہی ہوا جی ان کی نافرمانیوں کی بدولت یہود کی حکومت درم برم ہو گئی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کوئی کدھر نکل گیا کوئی کدھر نکل گیا وکتا نا ہم, ہم نے بانٹ دیا ان کو ہم نے بانٹ دیا انہیں فل عرض ملک میں زمین میں عمامن کئی گروہوں میں مین مسالح کچھ ان میں سے نیک بھی ہیں وہ دُونَ ہمدون اور کچھ اس کے علاوہ ہیں یعنی شرارتی ہیں خبیث ہیں و بِالْحَسَنَاتِ بالحسنات و اور ہم نے آزمایا ان کو ساتھ خوبیوں کے اور برائیوں کے الحسنات خوشحالی اسیات بدحالی نعمتیں بھی دی مشقتیں بھی آئیں لا اللہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں اپنی شرارت سے اور بے دینی سے آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چھٹا واقعہ تھا اس میں آٹھ واقعات کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا تخویف دنیاویہ کا ایک نمونہ پیش کیا ہفتے کے دن والے لوگ اور پھر اس کے بعد ایک تخویف سنائی فالفہ بعد ام خلفون یہ شکوہ بھی ہو سکتا ہے اور کال صاحب زاد کا اللہ جواب دینا چاہتے ہیں جی کول صاحبزاد گان کیا ہے جی سوگ و ہم بخشے بخشائے ہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہمارے آباؤ اجداد بڑے نیک تھے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم بڑے احترام والے عزت والے لوگ ہیں تو یہ شکوہ ایج لال کتاب ان کے رویے پہ اللہ شکوہ کر رہے ہیں ف من ف امباد پھر پیچھے آئے ان کے بعد خلفن برے جانشین خلفن اور اگر ہونا نا لام کی زبر ہو خالہ تو پھر میں ہوتا ہے اچھے جا اچھے لوگ چلے گئے ان کی جگہ پہ جو آئے وہ برے لوگ تھے گندے لوگ تھے وارث الکتاب وہ وارث ٹھہرے کتاب کے اور ان کی کرتوت کیا تھے یا خضون عرض حاضل العدن وہ لیتے ہیں اس دنیا کا اسباب عرض سامان متا رشوت بھی مراد ہو سکتی ہے غلط فتوے دے کر پیسے لینے حق کے خلاف فیصلے کرنے تحریفیں کر کے لوگوں کی جیبیں خالی کروانی حق چھپا کر دولت جمع کرنی نذرانے نظریں نیازیں خطابتیں گدیاں وہ اور وہ کہتے ہیں سیگ فرولا ہم بخشے جائیں گے ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہمارے آبا و اجداد بڑے تھے ہمارے آبا و اجداد کو دیکھو میرا باپ ایسا تھا میرا دادا ایسا تھا پدرم سلطان بوتھ یہ کوئی کمال نہیں کمال اس آدمی کا ہے جو کہتا ہے پدرم کسان بو میرا باپ ایک معمولی کسان تھا مجھے دیکھو میں کون ہوں یہ ہے اصل کمال یا یاتیم ارزم مسلو اللہ کہتے ہیں اگر آ جائے ان کے پاس سامان اتنا اور بھی یا خزو ہو اسے بھی لے لیں گے جو آتا چلا جائے جیب میں ڈالتے چلے جاؤ اور کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے ہم سے حساب کو نہیں ہونا ہم بڑوں کی اولاد ہیں ہم صاحبزادے ہیں اور ہم سید ہیں اللہ نے ان کے اس کال کا رد کیا چار وجو سے علام پہلی وجہ جی کس قول کا اللہ رد کر رہے ہیں جی سہیوگ فارولانا پہلی وجہ جی تردید علم یو خز علیم اساک کیا نہیں لیا گیا ان پر وعدہ کتاب کا تورات میں اللہ یقول اللّہ الحق کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ پر مگر سچی بات و سو معافی اور وہ پڑھ چکے ہیں جو کچھ کتاب میں ہے وہ پڑھ بھی چکے ہیں ان سے عید بھی لیا گیا تھا کہ غلط بات نہیں کہنی صحیح بات کہنی ہے ودار الآخرا تو تورات میں جو کچھ یہ پڑھ چکے ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے ودار الآخرت و خیر آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں افلاط اکلون عقل کیوں نہیں کرتے ہو وزین یوم سے کتاب اور اس کتاب میں جو, جو پڑھتے رہتے ہیں اس میں دوسری بات یہ بھی لکھی ہوئی تھی جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو یعنی جو وعدہ کیا اس پر قائم رہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام اور انہوں نے قائم رکھا نماز کو تو ہم ضائع نہیں کرتے نیکی کرنے والوں کے اجر کو وائز ن تک نلجب فوقوم دوسری وجہ جی ان کے قول کی تردید کی دوسری وجہ اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان کے اوپر کانہ از گویا کہ وہ صاحبان ہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو وزن اور انہوں نے سمجھا انا واقعوں بےم کہ وہ ان پر گر جائے گا خزو اے ہم نے کہا پکڑو جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں سات قوت کے سات قوت کے یعنی عمل کرو وز کرو معافیے اور یاد کرتے رہو جو کچھ اس میں ہے بتالیم و یاد کرتے رہو بتالیمیں و تعلوم لال لکم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارے آبا و اجداد ان کے اوپر تو پہاڑ لا کے ہم نے کھڑا کر دیا تھا وحیز آخاد ربو کا ممبنی آدم تیسری وجہ جی ان کے کال کی تردید کی تیسری وجہ جی آخاذا اور جب نکالا تیرے رب نے جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو اشاد و مالانف اور اقرار کروایا ان سے گواہ بنایا انہیں اپنے اوپر السطو بے رب بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو تو وہ کہنے لگے بلا کیوں نہیں بے شک ہمارا رب ہے شہید ہم اقرار کرتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ توں ہی ہمارا رب ہے کچھ علماء نے یہ کہا کہ یہ عالم ازل میں لیا گیا اور کچھ مفسرین کا خیال ہے اور حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پسند کیا کہ یہ عہد ہر انسان کی پیدائش کے وقت لیا جاتا ہے پیدائش کے وقت اسی لیے ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے فطرت اللہ فطر فتح ان انتکول لے اللہ تقولو دو معنی ہو سکتے ہیں یہ عہد اس لیے لیا گیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے اور دوسرا معنی یہ ہے یہ واقعہ تم اس لیے بتایا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے اوتکولو یا یوں نہ کہو یعنی یہ عذر پیش نہ کرو یہ ازر پیش نہ کرو کہ شرک کے بانی تو ہمارے آبا و اجداد تھے ہم نے تو ماز دیکھا دیکھی شرکی ہے اس لیے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہر ایک سے وعدہ لیا یا تم کہو شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے من قبل اس سے پہلے بکنہ ضروری یا تم اور ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد افتلک بما فعل المبتل کیا تم ہمیں ہلاک کرے گا ان کاموں پر جو کرتے رہے باطل پرست لوگ گمراہ لوگ تم کے آمد کے دن یہ نہ کہہ سکو اس لیے تمہیں بتا دیا کہ ہر ایک بندے سے ہم نے عید لیا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں وہ اور یوں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ایتے لال یر جیون شاید کہ وہ لوٹ آئیں غلط دعووں سے سیو و فارولانا سے تو اگر تم بخشے بخشائے ہو تو ہم نے ہر بندے سے یہ عہد کیوں لیا وطلو علیہ امنا باللہ اس کال کی تردید ہے چوتھی وجہ سے اور سنا ان کو حال اس آدمی کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں آسمانی کتاب کا علم علم آحکام کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں اعظم مراد ہے اسے اس میں اعظم کا پتہ تھا جس کے ذریعے دعا کی جاتی تو قبول ہوتی فن سالہ وہ ان سے نکل بھاگا ان آیتوں سے نکل بھاگا اتباء و پھر اس کے پیچھے لگ گیا شیطان فقانہ الغاوین یہ ہو گیا گمراہوں میں سے ولاؤ شینا اور اگر ہم چاہتے لرفا نہ ہو ہم اس کو اور بلند کر دیتے ان آیتوں کے ذریعے بسب ان آیتوں کے ہم اسے بلندی بلندیاں دیتے ولاکن ہو اخلاد لیکن وہ تو مائل ہو گیا رض پستی کی طرف دولت کا پجاری بن گئے کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ایک عالم ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھا بلام بن باؤل بلام بن باؤل اسے اس میں اعظم کا علم تھا اسے لالچ دی گئی حضرت موسا اور موسا کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرنے کی اس لالچ میں آ کے اس نے بد دعا کی اور وہی دعا اسی پر پلٹ گئی اور اس کی زبان سینے پہ لٹکنے لگی تو احکام علم احکام تھا آسمانی کتاب کا علم تھا تو اس پر عمل کرتا تو ہم اسے اور بلندیاں دیتے لیکن وہ تو مائل ہو گیا زمین کی طرف زمین سے مراد پستی خصیص بن گیا و تباہ اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی و مسل کا مسل قلبے اس کا مثل حال کتے کے ان تحمل علیہ تحمل الاسا یا الحجر اگر تم اٹھائے اس پر پتھر یا لاٹھی یا لحظ تب بھی ہانپتا ہے او تو رکو یا تو اس کو چھوڑ دے پھر بھی ہانپتا ہے اس کی فطرت ہے یہ بھی کتے کی طرح بن گیا زال کا مسل قوم الزینہ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تکزیب کی ہماری آیتوں کی حضرت صاحب کہتے ہیں کوئی ایک بندہ اس سے مراد نہیں ہے جس بندے میں بھی یہ خسلت ہوگی ہر ہر بندہ اس کا مستاق بنے گا وہ کہتے ہیں آگے اللہ کہتے ہیں ظال کا مسل قوم لذین کا زبو بھی آیاتنا فخ س ساسا پس سنا یہ قصہ لال یا شاید کہ وہ سوچیں غور کریں کہ اگر سیگ فارو لنا صحیح ہوتا تو بلم باور کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا سامسل مسل کو مل کا بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے تقزیب کی ہماری آیتوں کی بانفسوم کانو یزل اور اپنے آپ پہ انہوں نے ظلم کیا میہ دفاول متدی کول صاحب زادگان سیغ و فارولنا اور اس کی تردید ببجو اربا ختم ہو گئی جی اب آخر میں کچھ آیتیں لائی جائیں گی جن کا تعلق تین دعووں کے ساتھ ہوگا جی یہ ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری کمال جی میاں اللہ فاول محتدی متعلق بدع اول آپ تبلیغ کرتے رہیں ہدایت منیب کو ملے گی ذدّی کو نہیں ملے گی جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہ ہدایت پانے والا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے بس وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے جی منیب و می یزل ضدی ولاک زرانہ یہ آیت متعلق ہے جی دوسرے دعوے کے دوسرا دعویٰ کیا تھا وہی یہ کے پیروکار بنو شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تم سے شرک فیل ہی کرواتا ہے اے کے وقت طواف کے وقت تمہارے کپڑے اتروا دیے اس نے ولاک ذرا لے جہنم ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں کو اور انسانوں کو لے جہنم اے آ کے تو ہم جہنم لحم قلوب ان ان کے دل ہیں لایف کا ہونا بیا لیکن ان کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں وَلہم آئن ان کی آنکھیں ہیں لائیب سے رونا بیا ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں بلحم اذان ان کے کان ہیں لایش معاونہ بیا ان کے ساتھ سنتے نہیں ہیں ا لائے <تصفح> یہ لوگ ہیں مثل چوپایوں کے دنگر ہیں ڈنگر چوپائیں آگے اللہ نے ہاتھی کر دی فرمایا ابل ازل ڈنگروں سے بھی زیادہ بد راہ ڈنگروں سے بھی زیادہ بے راہ پہلے کہا یہ چوپائیں چوپایوں کی طرح ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں ڈنگر ہیں کپڑے پہننا انسان کا کام ہے ڈنگر چوپائے انہیں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے آگے فرمے بلہم ازل شرک والی حرکت جانوروں سے بھی صادر نہیں ہوتی ہم جنس پرستی ہم جنس پرستی جانوروں سے بھی تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانور ہم جنس پرستی کرتا ہو بلہم ازل ہیچ میدانی کے سگ چیست ہو گا باغدا درے حق بر درے بر درے دیگر میا شاعر کہتا ہے ہیچ میدانی کہ سگ چست چیست ہوگا باغدا تو جانتا ہے کہ کتا فقیر کو کیوں بھونکتا ہے گدا کو جو گلیوں میں گدا گری کرتا ہے کیوں پھونکتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دیکھ میں اپنے مالک کے گھر سے کھاتا ہوں دے دے نہ دے نہ دے کبھی دوسرے کے دروازے پہ نہیں گیا تو بھی اللہ کا دروازہ چھوڑ کے اوروں کے دروازے پہ نہ ہچ میدانی کے سگرا چیست ہوگا با گدا یوز درے حق بر درے دیگر میاں بڑا سخت جملہ اللہ نے استعمال کیا اولا کا کلام یہ جو مشرق ہیں شرک کے مرتکب ہیں اتنے گندے ہیں کہ یہ ڈنگر ہیں بلہم ازل بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے پہلے Uh, جب ہم بچے ہوتے تھے تو تماشے لگتے تھے مداری ہوتے تھے مداری uh, وہ سڑکوں کے کنارے پہ نا ڈگ ڈوگی بجائی اور uh, بندے تھوڑے سے اکٹھے ہو گئے بڑے باتونی ہوتے تھے باتیں کرتے تھے تو پھر مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا تو سو بندے دو سو بندے تین سو بندے بھی ہو جاتے تھے تو ان کے پاس ایک بندر ہوتا تھا اور ایک بکری ہوتی تھی ایک بکری ایک بندر تو وہ بندر کو کہتے تھے بابو بن کے دکھا بابو بن کے دکھا تو ایک ٹوپی ہوتی تھی وہ اس نے اوپر سر پہ ڈالی ہیں جی اور ایک بس سی پہنی اور بابو بن گیا تو وہ اسے کہتے سوریاں دے گھر جا سوریاں دے گھر کی یہ جانا تو وہ بندر بڑا اس طرح نا بن جن کے جا رہا تو وہ اسے پکارتے ہی بابو تھے بابو وہ جو بندر کو نا وہ کلندر وہ اسے کہتے بابو بابو کہتے تو وہ بھاگتا ہوا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتے پالنے کا شوق ہے شکاری کتے یا ویسے کتے تو وہ کت جب گھر میں آتے ہیں تو کتے بھاگتے ہوئے آتے ہیں ان کے پاؤں پہ لپٹ جاتے ہیں سر مارتے ہیں تو انہوں نے ان کا نام رکھا ہوتا ہے موتی کسی کا کیا رکھا ہے موتی عمران خان صاحب کا بھی ایک کتا تھا شیرو <laughs> یہ نام رکھے موتی میں نے کہا بندر نے کلندر کی مان لی تو بندر بندر سے بابو ہو گئے اور کتے نے اپنے مالک کی مان لی تو کتا کتے سے موتی ہو گیا اور انسان نے اپنے رب کی نہ مانی اللہ نے کہا اولا کا کل انعام بل ہم ازل یہ ڈنگروں سے بھی برا ہے وللہ الاسماء لسما الحسنہ یہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے جی دیکھ رہے ہیں آپ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیری کمال ایتیں متعلق ہیں ان تینوں دعووں سے یہ تیسرا تیسرا دعویٰ کیا تھا عبادت و پکار کے لائق کون ہے اللہ ولی اللہ علسمہ و لسنا اور اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے یعنی صفتے اسما صفات اسمی العلیم القدیر القادر المقتدر فد ہو پس اللہ کو پکارو ان صفتوں کے ذریعے وزر الزینہ چھوڑ دو ان لوگوں کو دون فی اسمائی جو کج روی اختیار کرتے ہیں فی اسمائی اس اللہ کے ناموں میں کج روی کیا ہے؟ اللہ کے کی نام غیروں پر استعمال کرنے اللہ کی صفتیں غیروں میں ماننی شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کو حول قادر کہنا سج ذ نما کانو ان قریب ان کو بدلا دیا جائے گا جو وہ تھے کرتے وہ ممن خلق امتن سب ایک جیسے نہیں ہیں سارا جہان ایک جیسا نہیں ہیں اچھے لوگ بھی ہیں وہ ممن خلق اور ہماری مخلوق میں سے امتن ایک گروہ نہ بالحق جو را بتاتے ہیں سات حق کے وبھی یاد علوم اور اسی حق کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں ولہ زینہ تخویف ہے اور اس آیت کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ اور جن لوگوں نے تکزیب کی ہماری آیتوں کی میرے پیغمبر گھبرانا نہیں ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے سنستر جو ہوں سہج سہج پکڑیں گے شاہ عبد القادر نے میں نہ کیا جی سہج سہج پکڑیں گے ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے من منحص اللہ لمون ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ املی لہم اور ہم ان کو ڈھیل دیتی ہیں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان قیدی متین بے شک میرا داؤ متین محکم کم عوالم يتفکروا زجر ہے جی کے لیے زجر ہے جی کیا وہ نہیں کیا وہ نہیں سوچتے ماں ب صاحب ہی منجنتن کہ نہیں ہیں ان کے صاحب کو جنون صاحب سے مراد نبی پاک ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ یہ مجنون ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں مجنون اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا وہ نہیں سوچتے کہ نہیں ہے ان کے ہم نشین کو ان کے رفیق کو من جنون من جنت کوئی جنون ان ہوزیر مبین نہیں ہے وہ مگر آگاہ کرنے والا ہے خبردار کرنے والا ہے ڈرانے والا ہے کھلم کھلا اولم ضرور کیا وہ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات والارض لرض آسمان و زمین کی سلطنت میں بادشاہی میں اس بادشاہی اور سلطنت کو وہ نہیں دیکھتے وما خلق اللہ من شین اور کیا وہ دوسری چیزوں کو نہیں دیکھتے جو اللہ نے پیدا کی ہیں درخت ہیں پہاڑ ہیں ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے ان کو نہیں دیکھتے او اوسا یا وہ غور نہیں کرتے اے یقون کدک طرب اجلوم کہ قریب ہو ان کا وعدہ اجل وعدہ عذاب اجل موت اس پر وہ غور نہیں کرتے فب آئیے حدیث پس کس بات پر بادہ بعد قرآن بس کس بات پر قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے قرآن نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں حق بیان کر دیا ہے اس کے بعد کوئی اور بات رہ گئی ہے حدیث کا لغوی معنی میں مراد ہے جی معنی نے مراد نہیں ہے جن لوگوں نے اصطلاعی معنی مراد لیا وہ تحریف فل کے مرتقب ہوئے جی جیسے من حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے بعد کس حدیث کو مانو گے حدیث سے استلائی میں مراد نہیں ہے لغوی میں مراد ہے بات میں یوز لے لو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں میرے پیغمبر یہ ایمان کیسے لائیں گے یہ حدیث یومنون کے ساتھ ملا رہا ہوں جی میرے پیغمبر یہ ایمان کس طرح لائیں گے جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں تو یہ کون ہوتا ہے جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے ضدی اِنادی و یزرحم فی تو چھوڑ دے ان کو ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان پھرتے رہیں چھوڑ دے ان کو یس آلونا زجر بطور شکوہ ہے اور یہ آیت متعلق ہے تیسرے دعوے کے تیسرے دعوے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کے بارے میں اانسا کب ہوگا وقوع اس کا مرسا متا قیام ہوا اس کے اللہ نے بہت سارے جواب دیے جی اس پر آپ نمبر لگاتے چلے جائیں کل انما علم اندر ربی ایک جی میرے پیغمبر جواب دے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے جی کہ ذاتی علم میرے رب کے پاس ہے عطائی میرے پاس بھی ہے کوئی اس کا یہ معنی کر سکتا ہے اور کتنا مزکا کا خیز مانا ہوگا مشرقین یہی پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا علم ذاتی طور پہ ہے یا عطائی طور پہ ہے یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے تو اتا کا تو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب کیا مر رہا ہے جی انما علم آئندہ ربی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے لا جلی عال وقت دو نشان لگائیں جی دوسرا جواب نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت میں مگر وہی ساکولت تین جی بھاری ہے آسمانوں میں اور زمین میں یعنی کوئی معمولی حادثہ یا تماشا نہیں ہے اس کا وقوع بڑا بھاری ہے یا وہ گھڑی زمین و آسمان میں بوجھ بنی ہوئی ہے لا تاتی کم اللہ بختا تن چار جی نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک یس آلونا کا کاننا کا حفی انہا پانچ جی پوچھتے ہیں تجھ سے گویا کہ اس کی کھوج میں لگا ہوا ہے حفی کھوج کاوش کنندہ شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کی مدارک نے میں کیا حفیع کا آل گویا کہ تو اس کا عالم ہے کل انما علم آئند اللہ میرے پیغمبر ایک مرتبہ پھر کہہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو بھی نہیں جانتے کل 6 نمبر جی میرے پیغمبر کہہ دے قیامت کا علم تو ایک عمر عظیم ہے میں تو اپنی جان کے لیے نفے اور نقصان کا مالک نہیں إلا ما شاء اللہ ماشا اللہ استثنا منقطع جامع البیان کرتبی لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ولوکن تو عالم الغیبہ ساتھ جی ساتھ جواب ہے جی اور اگر میں عالم الغیب ہوتا لستخر تو من خیر تو میں اکٹھی کر لیتا بھلائیاں دنیا کی چیزیں مرادج جی دنیا کی خیر مال دولا تصباپ و مام سو اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی دنیا کی تکلیفیں عود میں زخمی ہونا دانت مبارک کا ٹوٹ جانا گڑے میں گر جانا ستر صحابہ کا شہید ہو جانا یہ کبھی نہ ہوتا انحظیر میں مالک بھی نہیں میں عالم الغیب بھی نہیں, نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا لیک منون ان لوگوں کے لیے جو انابت رکھتے ہیں کون سی آیت ہے جی یہ سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی ہے جن احباب کے سامنے قرآن کھلے ہوئے ہیں وہ اسے نوٹ کریں جن احباب کے سامنے قرآن نہیں ہیں کسی موقع پہ وہ میری بات کو سنیں گے تو وہ سورت عراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاسی کھولیں اسے پڑھیں جی کس طرح نبی پاک واضح طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اپنی جان کے لیے نفے نقصان کا مالک نہیں ہوں اور سورت جن میں کا لا عملے کو لکم میں تمہارے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو یہ مختار کل ہونے کی کتنے واضح الفاظ میں نفی ہے جی اور آگے لوکن تو عالم الغیب کتنے واضح سری الفاظ میں اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ نبی پاک عالم الغیب ہے نہیں آپ عالم الغیب ہو نہیں ہیں اگر میں عالم الغیب ہوتا لو فرضی ہے اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں دنیا بھر کی بلائیاں اکٹھی کر لیتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو آپ مختار کل بھی نہیں اور آپ عالم الغیب بھی نہیں اگر آپ نہیں تو پھر آپ کے سوا کوئی ولی اور پیر بھی ان سفتوں کا حامل نہیں ہو سکتا کہ ہمارا نفع اور نقصان کسی کے ہاتھ میں ہو یا وہ عالم الغیب ہو یا وہ ہمارے حالات سے واقف ہو زی خالہ کا کومن افس واحد یہ دوسرے دعوے سے تعلق ہے کہ جی شیطان کی پیروی کرنا اولاد کو غیر اللہ سے منسوب کر دینا ولزی خالہ کو من نفس سے واحدہ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے وجالہ منا زوجا منہا من جن سے آ اور بنایا اس کی جنس سے اس کا جوڑا بیوی لسکو نہ تاکہ وہ آرام پکڑے اس عورت کی طرف باعث تسکین بنایا فلما تگشاہا پھر جب اس مرد نے ڈھانپ لیا اس عورت کو جما سے کنائج جام حملت حملن خفیفہ وہ عورت حاملہ ہو گئی حمل ہلکا سا فمرت بھی اسے لے کے چلتی رہی فلماں اسکلت پھر جب وہ بوجھل ہو گئی کئی مہینے گزر گئے واللہ تو دونوں نے پکارا مرد نے اور عورت نے دونوں نے پکارا اللہ کو جو ان کا رب ہے لائن آت اتنا اگر تو ہم کو عطا کر دے سال تندرست بیٹا سالحن شائستہ شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کی کیا من تو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں میں فلم عما پھر جب اللہ نے عطا کر دیا ان دونوں کو صالحن ایک تندرست بیٹا جعلا لہو شرکا تو لگے بنانے اس اللہ کے لیے شریک نام بھی شرکیہ یا رکھ دیا شریک بھی بنایا یہ فلاں بزرگ نے نظر کرم کی ہے فلاں پیر صاحب نے نظر کرم کی ہے فلاں کا سلام مانا تھا تو یہ بیٹا ہوا ہے اس کا پھر نام رکھ دو عطا رسول عطا محمد عبد المصطفیٰ یہ نام رکھ دو اس کا لگے بنانے اس اللہ کے شریک فی ما آتا اوما اس نعمت میں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی فتح اللہ عما پس بلند و بالائے اللہ ان کے شریک بتانے سے عیوشر كون امالا یخل وكشیان کیا وہ شریک بناتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ ہم یخلاقن اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں یہاں بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آدم و ہوا کی بات ہو رہی کوئی روایت بھی وہ پیش کر دیتے ہیں وہ ساری غیر معتبر اسرائیلی روایات ہیں ایک پیغمبر سے سغیرہ گناہ نہیں ہوتا چے جائے کہ شرک حضرت آدم پیغمبر ہیں اور ان سے شرک کا ارتکاب ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کیا کریں ہوا کا کون سے وایدال تو یہ تو آدم کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلم تگش اس سے روے سخن اولاد آدم کی طرف ہو گئے اور اس سے مراد اولاد آدم میں جو مشرق بیوی اور مرد ہیں میاں بیوی وہ مراد ہیں کرتبی نے لکھا بیزاوی نے لکھا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہی بات رول مانی نے لکھی اور یہی بات بحر محیط نے لکھی کہ شروع ہی سے اولاد آدم کا ذکر ہے نفس واحدہ تن سے مراد مرد ہے مین آز اوجا اس سے مراد اس کی بیوی ہے مطلب کیا ہوگا تم سب کو اپنے اپنے باپ سے پیدا کیا تم سب کو اپنے اپنے باپ سے پیدا کیا اور اس کا جوڑا بھی اس کی جنس سے بنایا رول مانی نے یہی لکھا جی حضرت حسن بسری یہی کہتے ہیں جی اور بیر محیط تو کہتے ہیں کہ بہت ساری جماعت ہے مفسرین کی جو یہی کہتی ہے کہ نفس واحد مرد ہے مطلب یہ ہوگا تم سب کو اپنے اپنے باپ سے پیدا کیے اور اس کا جوڑا بھی اس کی جنس سے بنایا یعنی وہ بھی آدم کی اولاد ہے تو جب ان کو اولاد مل جاتی ہے تو پھر وہ شریک بنانے لگتے ہیں اس میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں عطا المصطفیٰ ہمارے جاننے والے تو ادھر کی بیٹی چلی گئی ادھر وہ غلط عقیدے کے لوگ تھے تو بیٹا ہو گیا تو میں نے پوچھا بھائی کیا نام رکھا ہے اس کا اس نے کہا جی اطاول مصطفیٰ اس کا نام رکھ میں نے کہا اس کے والد کا کیا نام اس نے کہا جی اطا الرحمان میں نے کہا شرک کے سر پہ سینگ ہوتے بندہ شرک کرے تو اس کے سر پہ سینگ ہو گئے والد ہے عطاء الرحمان بیٹا ہے عطا المصطفیٰ وہ رحمان کی عطا ہو گئی یہ مصطفیٰ کی عطا ہو گئی تو شر کس کا نام ہے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیدا ہونے والے بچے کا نام عبد النبی عبد الرسول عطاء المصطفیٰ عبد نہیں رکھا جو بچہ بھی پیدا ہوا آپ نے اس کا نام عبداللہ اللہ رکھا عبداللہ اللہ شرکیہ نام بدلا ایک شخص آیا آپ نے پوچھا کیا نام ہے اس نے کہا عبد العزا آپ نے فرمایا نہیں عبداللہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبد القعبہ تھا آپ نے وہ نام بدلا اور نام کیا رکھا عبداللہ اللہ جتنے نام نبی پاک نے رکھے وہ عبداللہ عبد الرحمان یہ منسوب کرنا علی بخش حسین بخش امام بخش پیراں بخش فیض الحسن یہ سب شرکیہ نام ہیں ان سے شرک کی بو آتی ہے نام وہ جن کی نسبت کس کی طرف ہو اللہ کی طرف کیا تم شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اولاد کو ان کے ساتھ منسوب کر رہے ہو کہ یہ بیٹا انہوں نے عطا ہے یا ان کی دعاؤں سے مل گیا وہ فوت شدہ بزرگ کی دعا سے ولا یسونسر اور وہ تو خود طاقت نہیں رکھتے اپنی مدد کرنے کی نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کرنے کی ولا انفو سوم سرون اور وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں وہ ان تد مل الخا اگر تم ان کو بلاؤ ال الہدا رستے کی طرف لا لایتم تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے اتباع اپنے ابتدائی لغوی مفہوم میں ہے یعنی پیچھے چلنا اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین نے جی انتدو ہم ہم ضمیر کس کی طرف ہے مومن ان تدوفار اے مومنو اگر تم مشرقین کو ہدایت کی طرف بلاؤ لا یا تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے تمہاری بات نہیں سنیں گے اس لیے کہ وہ ذدی ہیں انادی ہیں ہٹ دھرم ہیں اور دوسرا معنی یہ ہے ان تدوم ائوہل مشرقن اور ہم الہا اے مشرکو اگر تم اپنے معبودوں کو بلاؤ کس کے لیے ال الہدا اپنے مقاصد میں رہنمائی کے لیے تو دو مانگے اے مسلمانوں تم مشرقین کو بلاؤ دین کے لیے یا اے مشرقو تم اپنے معبودوں کو بلاؤ اپنے مقاصد میں رہنمائی کے لیے لا بم مشرق بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے اور اے مشرق تمہارے معبود بھی تمہاری بات ماننے کی صلاحیت نہیں رکھ صوا علیکم برابر ہے تم پر اداؤ تم کیا تم ان کو بلاؤ ہم ان تم یا تم چپ رہو ان مشرقین کو دعوت دو یا ان مشرقین کو دعوت نہ دو دونوں طرف برابر ہیں اور اے مشرقین تم ان کو پکارو یا تم ان کو پکارو یہ تمہاری پکارے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے جی بلکہ بیٹھنا ہی گھر میں ہے اس دفعہ تو ہو سکتا ہے مرد بھی گھر میں بیٹھے کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں سیدے کے اعضاء جو ہیں ایک پیشانی ہے ایک ناک ہے دو ہاتھ ہیں دو گھٹنے ہیں اور پاؤں کے دو پنجے ہیں جی کیا دوسرے نبی امی نہیں تھے امی کا معنی ہم نے ان پڑھ کا نہیں کیا امی کا معنی ہم نے ایک تو کیا ماں والا تو وہ دوسرے نبیوں پر بھی اطلاق لازمََ ہوگا اور ایک ہم نے ام القرآ سے وہ معنی لیا جی آج کل خلافت عثمانیہ پر ایک فلم بنائی گئی اس کو اسلامی ڈرامے کا نام دیا گیا کیا اس کا دیکھنا درست ہے اگر دوسری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ تو ایک اچھا ڈرامہ ہے اچھی طرف رغبت دلائی گئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا بعض جگہوں میں لوگ مساجے یا گھروں میں سب مل کر کھجوروں کی گٹھڑیوں پر کلمہ طیبہ عہد کریمہ درود پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لازم نہیں سمجھتے بلکہ گنتی کے لیے ہے اور یہ علماء دو بند کے بزرگوں سے منقول ہے اور حضرت ابو بحرہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ ان کی تھیل ان کے پاس تھیلی میں کھجور کی گٹھڑیاں تھیں وہ گٹھڑیاں اس لیے نہیں تھیں گٹھڑیاں نہیں تھیں کھجوریں تھیں وہ تھیلی میں جو آپ نبی پاک نے ان کو دی تھی گٹھیوں کی بات نہیں ہے کسی عمل کے لیے جو شریعت نے حایت مقرر نہیں کی کوئی شکل صورت نہیں مقرر کی اپنے طور پہ اس کی حایت اور شکل مقرر کرنا یہ بدت کے زمرے میں آئے گا آپ نے پڑھنا ہے تو ویسے پڑھیں کسی نے کہا تھا کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا اللہ جب انعامات دیتا ہے یا نعمتیں کرتا ہے تو گن کے دیتا ہے اللہ جب نعمتیں گن کے نہیں دیتا تو ہم نے گن کے اسے یاد کرنا ہے میرا ایک دوست ہے جو حضرت حسین کو حسین علیہ السلام بولتا ہے اس کو بتایا کہ وہ صحابی رسول ہیں مگر وہ نہیں مانتا وہ اس وقت آپ کو سن رہا ہے برائے مہربانی وضاحت فرمائیں دیکھیں جی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بڑے عظیم ہیں کہ وہ صحابی ہیں پھر ان کا نبی پاک سے ایک بڑا پیار بھرا تعلق بھی ہے اور ہر نانا اپنے نواسے سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ نواسا تو حسین ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عن سے پیار کرتے تھے یہ السلام کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں بول سکتے السلام علیکم ہم آپس میں بولتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیکن کچھ الفاظ کچھ ہستیوں کے لیے خاص کیے گئے مثلاً صلی اللہ علیہ علیہ وسلم علی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انبیاء کے لیے علیہ السلام خاص کیا گیا اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور عام جو ولی اللہ یا بزرگ ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ یہ خاص کیے گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی لفظ بولنے چاہیے رضی اللہ عنہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز میں اس طرح توز پڑھتے ہیں عز باللہ السلطان نہیں جی نہیں بس وہی پڑھیں جو قرآن میں عوز باللہ من الشیطان الرجیم نماز میں درود میں محمد اور ابراہیم کے نام کے ساتھ سیدنا کا لفظ زیادہ کرتے ہیں نہیں جی نہیں کرنا چاہیے جو درود ہے اللّہ مصلی اللہ محمد مالا محمد بس وہی پڑھنا ہے جی آپ نے حافظ مذر کہتے ہیں کہ بے روزگار ہوں اور بھی مسائل ہیں دعا فرما دیں اور کوئی عمل بھی بتا دیں آپ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ آپ کو رزق حلال کا روزگار عطا فرما اور وافر تعداد میں اللہ آپ کو عطا فرمائے آپ انما اشکو بسی و حسنی الا یہ صورت یوسف میں ہے اسے آپ تین سو تین مرتبہ کسی نماز کے بعد بھی پڑھ لیا کریں جی اللہ کو لفظ خدا سے ملانا کیسا ہے نہیں جی اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے جی یہ فارسی کا لفظ ہے اس کی جمع آتی ہے جی خداوند خدا کی جمع کیا ہے خداوند اور اللہ تو اکیلا ہی ہے اور خدا خود آ سے ہے خود آ یعنی جو خود بخود وجود میں آیا لیکن نہیں لفظ اللہ بہت خوبصورت ہے اسے ہی استعمال کرنا چاہیے آپ نے محسوس ہو کیا ہوگا کہ میں خوف خدا کا لفظ نہیں کہتا خوف الہی کہتا ہوں خوف الہی تو بت الوسا اس سے بچیں جی سیری اور چار تراوی کے بعد مربجہ دعائیں کیا مسنون ہیں علماء کہتے ہیں کہ چلو بیٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھ لی جائے مولانا حسین علی نے تفسیر کا علم انڈیا کے کس شہر سے حاصل کیا اگر اس مادر علمی کا نام بھی یاد ہو تو بتا دیں کیا ان کے تفسیر کے استاد کا بھی یہی اسلوب تھا یا علامہ الوانی اس صنف میں منفرد ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے گنگو میں امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ سے فنون کی اور حدیث کی کتابیں پڑھی تھیں پھر انہی کے حکم سے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ سے انہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر پڑھی تھی اب یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت نانوتوی نے یہی ان کو طریقہ بتایا یا یہ اللہ کی عطا کردہ طریقہ ہے جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا جی اماں ہوا کو کیسے پیدا کیا آپ نے فرمایا تھا آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کیا وہاں جو آتا ہے نا پسلی سے بلکہ من جن سے آ یعنی آدم کی جنس سے ہوا کو بنایا گیا کس طرح بنایا گیا اس کی کوئی تفصیل قرآن میں نہیں ہے اور حدیث میں نہیں ہے خبیب النبی نام رکھنا کیسا ہے نہیں صرف یہ خبیب رکھیں محمد خبیب کر لیں خبیب النبی کی جگہ محمد خبیب کر لیں یا احمد خبیب کر لیں تو پھر یہ صحیح ہوگا جی وہ علینہ الابلاغ